مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ بچے جو ہیں طواف میں اگر غلازت کر دیں پیمپر بھی باندھا ہے آپ نے سب کچھ باندھا تو اب وہ اگر غلازت کر دی اس کا مطلب ہے کہ غلازت کو بغل میں دبا کر کے طواف کر رہے ہیں ٹھیک جس کا صحیح طریقہ کیا ہے چلیے بچوں کو لے کر کے آپ اگر جائیں تو جانے کے بعد جیسے خواتین ہیں تو کچھ نہ کچھ حج میں دوسری خواتین بھی موجود ہوتی تو اس کو باری باری جیسے پہلے وہ خواتین طواف کر لیں اور اس کے بعد میں کسی خاتون کے گود میں بچہ دینے کے بعد وہ طواف کر لے سفا مروہ بچے کو ہاتھ میں لے کے کر سکتی ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ نو کا فتویٰ ہے کہ سئی جو ہے سی اگر بے وضو بھی کی جائے تو تب بھی صحیح ہو جائے گی اس کی صورتیں یہ ہیں مثلا ایک خاتون نے طواف کر لیا طواف کرنے کے بعد اب وہ سی کے لیے گئیں اور ایام شروع ہو گئے اب کیا کرے وہ اگر ایسی حالت میں اس نے صحیح کر لی صحیح ہو جائے گی اسی طرح طواف کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا حج کے موقع پر دوبارہ وضو کرنے جائیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنے مجمے کو چیر کر جائیں وضو کریں واپس آئیں اور اگر اس نے صحیح بے وضو کر لی تو ہمارے یہاں فتوا اس پر دیا گیا کہ اگر صحیح بے وضو کی جائے طواف تو جائے نہیں صحیح اگر بے وضو کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں تو بچے کا اگر گود میں ہو وہ غلازت کر دے تو صحیح تو کر سکتی ہے مگر طواف نہیں کر سکتی اگر بچے نے کوئی غلازت کر دی تو یہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے کہ غلازت کو گود میں لے کر کے طواف کر رہی ہو لہذا اس سے بچا جائے سنا جب پرچے اچھا کوئی سوال ارے آپ کے تو تین سوال ہو جائیں گے ایک ایک کرنے دیں ایک ایک نمازی کو تاکہ اپنا کوٹا پورا رہے جی آپ کا بھی یہ سوالات ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے علاوہ